الحمد لله وقفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وقاطم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق عبودہ عوض من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل من رسولاً الا لیطاع با اذن اللہ وصدق اللہ وصدق مبی و جا منو آلو وسلموا م حاج فریاد ہے بارگاہ کا جل جل جلال نفس و شیطان دے ہر شرط پناہ بخشے دنیا آخرت دی خیر و بھلائی دی شہادت تا فرماوے اس مدرسے کا کی نام ہے مدرسہ مہریہ انوار القرآن پل شیخ لدرہ شریفتا عجدہ روحانی اجتماع محترم برادرم مہر محمد نظیر صاحب دی زیر سر پستی منقض ہویا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے جملہ خاد دے ہر خیر اتا فرماوے ہر شر تو اپنا اتا فرما دوستان گرامی مختصر وقت دے اندر چند قیمتی باتتاں عرض کر کے اجازت لینی اللہ تعالی ناچیز نو شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے پہلی گل اس طرح دے اسلامی دینی مدرسے جڑے خال مذہبی دینی اسلامی تعلیم دا کچھ حصہ دے رہے ہیں کامل تو ری کچھ حصہ دے رہے نے اینا دی برکت یہ دنیا کاڈے یہ دینی مدارس کے یہودی سن رکھ والے لوگوں کی طرفوں تنقید کمیاتڑ تبکہ تیار ہوں قوم کے معاشرے کو دے سکتا انج دی تنقید کی دی بچھاڑ ہوں ترنت خر پتا نہیں سا کی شوبھا ہے یہ جی مسیتل نے ختم والے بس انہوں سوائے نماز تے تو پتہ کو نا قوم تے کسے پاسے کم نہیں دے, دے. اس واسطے اے تنقید آڑ بنا کے تے یہودی تعلیم جہی شیطانی ہے اس نو داخل کرن واسطے رستہ ہموار کر لیا لیکن میں صرف دو لفظ کا جواب دے جانا کہ واقعی ٹھیک آینی مدرسے آ سارا نہیں جتے سکول آ گیا جا نہیں میں تھا تعلیم دیتا گل کرنا اتو آ مسیتڑ ہیں جو ہیں مظلوم ہے زال میقسمی پہنتا جی معاشرہ یہ جو کرے پہچان والے ہیں लेकिन कुटन मार आुट आए यह नहीं जी जो थाने कचहरिया लुट दफ्तर लुट इंसानी शक्ल जो भेड़िए बैठे इथे तैयार नहीं منگ کے کھانا ایک کے لٹ کے کھانا انہوں جی بڑا زمین آسمان کا فرق ہے منگ کے کھان والیا نو کدی دنیا نے غالم نہیں آخیا لٹےرا نہیں آخیا املا سلا سن ہر منگتے کو مت جڑے अल्लाह तला अपने हबीब ना फरमाना हबीब मंगते झिड़को ना क्यों देन आ आ, देने तैन देने आजादी लैण च पाबंदी आजादी तुस्सा करना बेवकूफ का काम है رب واہد شریق مولا محبوب نال خطاب فرما کے امت رسول نو, سبق ہے کہ منگتے نو جھڑکو نہ دے دے را کٹنا ہے وہ کیوں آنا زالے ماہ یہ ہے وہ ہے تو لڑ پڑا لیکن थाने कचहरिया तो महकमान जो सकूल तैयार करता नफरी उथे पाबंदी उंगना तेन देना पैना नहीं तोरी सुणे बोल इथे ना बोल इना लुटेरा ना आप انہ نا اتے بول کیوں جو نجائز پابندی تیرے ہے نجائز سکتا ہے سکائز لے سکتا ہے ایزا دیں اتے پابند دیں پابندی سے بول مت نجائز پابندی لا دیا آزادی تو نہ بول میں قسم خدا دی کر کے آنا انہ مدرسوں کے تیار ہونے والے اجن ٹھیک ہے ضرور کیا ہونا لیکن یہ اج کر کے درندیا کو کھو کے کسی کو کھدا ہونا صدر رات گزار لین گے میں بھی رہا وا میں خود کپر منگتا رہا موللہ خرشی علیہ راما صاحب دے مدرسے الحما درسے ادر چاندائی دن گزارے سات سن پتا ہے روٹی منگ دے منگتے ہوں سب ویخ لوٹی منگتے رہے ہاں کھوئی نہیں آج چشتی پورے ملک دے اندر کی پوری دنیا دے اندر کیونیں قوم نچاو دیا گلا کرتا پھرتا ہے जिन्हें शुरू तू लुट खसुट सीखी हुई कदी कौम पनाह नहीं देनी कौम की पनाह नाल ने तोड़ छड़ना छबला फिल्मा सरमा चकले मंडवे रन्ना दे कारोबार जोख खसोट کافر ہتو اپ مارنا جو کام پہل خالی مدرسے کا کوئی بندہ نہیں کر رہا دلیل انسانیت نکھ ملنا ملنا ہے جے دکھ ملنا تو یہودی دے پلیٹ فارم تو ملنا پکی گل ہے توجو لال بول سبحان اللہ, اللہ! میں قربان جاوا کلندر اقبال کی اک تو آپ نے شیرا تو علاوہ جڑے آپ دے نفر کلام ہیں انہاں انت نے گل کی آپ نے فرمایا میں نصیحت کرنا آ جڑے ہیں نا سڈے دینی مدرسے انہاں انہوں کوئی مداخلت نہ کرے حکومت اس وقت دے مسلمان رئیسا نوابا نو پہ آخ د بدل کی کوشش نہ کرات و رہا یورپ چشر ہو جانا قوم کا خبردار سڈے محمد مستفا سرکار اسلام دی تہذیب اگر کھلوتی جیتے دے سر تک کھلوتی لیکن یار گل اگوں سارے نئے بننے لگ پے کہ نہ مراداں کافران کے تانے تنقید ملامتاں سن کے پچا نہیں سکے اگوں اقل نہیں سی ضمیر نہیں سی یقین نہیں سی ایمان نہیں سی سمجھ نہیں سی ستھیار سٹ بیٹھے یہ سمجھ لگن لگ سمجھ لگ پے وا کی یار سب رہی ہوں اصا کوئی شا تیار نہیں کر رہے وہ قوم دی خدمت کر رہے ہیں سکول والے لہٰذا ادھر ہی چلو یا انچا بالو یہ سب مدرسے تباہ ہوئے ہاں کلندر اکبال فرما ہے واہ واہ بال بول سو فرماند مرے میں درس پہ دینا میری ساری تقریر تو آدھا خلاصہ میں راز کلندری جڑے کھولنا پیا خان خواں دربار والے مدرسے والے میں انہوں دی سوچ آزاد کرنا اے یہ دے ٹٹو نہ پر دن حاقم کے ٹو ایمان करके तो गल छोड़ गए गल तक नहीं करते बोलते नहीं दुनिया तड़प रही है मैं अगले दिन सिंध गया नवाब शाह सखर पहली वारां, पहली बार सिंध का चक्कर रईस नवाब वडेरे पांच सौ मुरबे के मालिक गड्डिया लैंड करोद बैठे जीर साहब सन उथे सामने भी साहे गैर शरीफ साहब होंगे सर पे چپ تک کہ لگے رسم چلنا ہے رسم چلنا ہے میں جی میں جد بہ جانا لحاظ نہیں کرنا سننا جی تو بسم اللہ نہیں تو میں گیڈی تب جانا پیر ت بھی سد اس میں آخیا میں سندھی پیر اس آیا مجھے گربان تو نپ کے لوگوں کے سامنے حق آبول کر چنگا نکلے ان آخنا سی گریبان تو نپ کے مریدوں تھلے تھے یہ سان نبی گل پکڑ دوں قرآن سبق پہ اپنا ہے کون ایڈا گستا جڑا سان نبی پاک دی گل سنا بہمان ایمان دی سان سنا لے قسم خدا میں گل بھاوے اندر خلاف سی سن کر اور تقریر تو بعد کی سندھی وڈیرے ترئی تقریب سارے چوم چم کے آدھے سن ادھا ادا اد سی حضرت سادے دماغ ایمان والے تا گے شیطان بن بیٹھے نے محبوب خدا فرماند نے برائی ویک کے نہ بولے اخرس گا شیتان جی حکومتی تسلط مدرسہ ہو نا حکومت غیر اسلامی ہوتیجہ یہ نکلتا ہے تیار ہونے والے جہن نمیر فروش ہوں جی جی Oh, حکومت دے حرام نرام آخر حکومت دے حلال ہلال میں حکومت خدا دی شریعت دے خلاف ہوگی اج یہ حال ہے ورنہ اے ہوں ایمان دسو نکاح دے فارم جہے دے چلتے دے پے کمال بھائی تو جو ہے نکاح کڑاوا لکھیا ہے نکاح پڑھ میں نکاح پڑھنے چڑھ دیتے میں کہنا بنا میں اپنے نکاح توڑا اُتھے کی لکھا ہے پہلی دوسری شادی جو کرتے پہ جائے پہلی تو پوچھا پہلی تو پوچھا رب فرماوے لیکن شرط رب ہے جو عدل کرے آخر اندیا بندیاں نے نگرانی نہیں کرنی ہو کرنا ہن رب وا شریک شرط نہیں لائی پہلی تو پوچھ دوسری تو پوچھ, دوسری تو پوچھ تیسری تو پوچھ نہ کچھ فرمایا جو چاہو تہن اختیار ہے مرد مالک ایک کرے دو کرے تین کرے چار کرے لیکن ستم رب حکم قرآن بدل کے مسلمان بیٹھے جو اصا اپنے نکاح فارم نہیں پڑے چلو حال لکھا جی کا حق بیوی کو دیا ہے کہ نہیں اگلا منصوبہ نہ دتا تو نکاح نکل دیں گے جی پھر انشاءاللہ شاء اللہ ہلدی شادیاں کرتے مرا گے ہاں بابا والی بابا جی گرم مزاج ہوں جی ہلی طبیعت اس وقت والی نے بس سویرے تو شامی ہو سویرے ہو شامی ہو سویرے ہو شامی ہو تو, شامی تو, شامی تو شامی مرد جہاں حوصلہ رکھد ہے جو لکھ لڑائیاں کرے گالا کٹ کلو گے یار میرے بال جان چلو معاف معافی تمائی مان مرد حوصلہ نہ ہوگئے نا یہ بھی اور جو فرما رہے ہو نا دسو اللہ تعالی غیر مشروط حکم مشروط کرنا انسولے سکا مت نقص ہے تبدیل کر دینا اللہ دے حکم نو اور اللہ تعالی دے حکم نبدیل کرنے والا ہے جس طرح انہیں ہے وہ میں رکھنا چاہوں لا تبدیل والے کل نال دسو ایڈا جو وافر پیا پوری قوم نال پیا ہوں مولتا پیادے واسطے تیار ہوں یہ پٹے پانے منڈی لا کی کرنا قسم خدا دی اس مردار زندگی نالوں بہت چنگی کم از کم کوئی کرو امام حسین والا کم تپ کر لو کم از کم یار دوسری گل. دوسری گل میری دوسری گل مدرسے تو بات یہ ہے اے, اے اجر تناد خون جنہوں میں گلوکار آپ ان گلوکار بارے جڑے جس ایک گل کری جان گے مدینے آوا تو مدینے جاوا آ رہا اتھے دل نہیں لگتا ابھی چلیے اتھے آئیے ادھر جائیے اتے ہی مر جانا اوتے پہ جا اتے لما ہو جا سارا کچھ کھا جا ہوں گل سمجھا جی میں تھڈے تو ایک سوال کرنا توجہ کرا جی گل بڑی مٹھی امام حسین سلام اللہ علیہ سرکار جسے مکہ شریف چڈیا دسو چند کہڑا سی دن کہڑا دسو چند کہڑا سا ضلع ہا ج دن اٹھار اٹھ دل ان کی ہے مکہ شریف اچھا حج دن حج دہین حسین حج نہیں دے نو تس نج پڑھی چنی نو حسین پاک کربلا نو تر ایک ہی راز ہے تکھاں لا کے حج نجا حج ن جا مدینے جاوا تو زم زم پیوا کجورا تنہا اسی چکر کیوں نہیں پا کر مدی چکے نکا چج دن چی کے فرد حج اپنے ادا کر لیا سی وہ نفلی حج کا دن سر آ کھڑا ہے پھر کی وجہ چکر بلا تر پہ پاک حسین نے دسے امت نبی نو میرے نانے دی امت اور یاد رکھنا جسے مستفا سے تین سے وقت جاؤ خراب لگے گا ہے حسین پاک دی شبیل پیتی جانے حسین کی نیاد کھا دی جانے ملنگ بئی مان حسین دے نارے مار مار کے حسین دن چاہیے کیوں حسین صاحب سرکار دے اس مبارک فیل دے اندر غوطہ مار کے تے کیوں حکمت تے سبق موتی نہیں کڈیا پا مقرر اتری مار مار کے روایت جان لیں جی سچی روایت ہے اور لانتی صرف خان جو گئے بے ہاں بےمان نے شیطان نے شیطان شیطان دیاں اڈیاں نے بلا میرے پاک آو حسین آو مدینہ چڈیا مکہ چڈیا کر بلائے چاہے حقیقت آجتا حسین آجتا دا مدینہ کا مدینا چڈ لو مدینے مینو آخر دے اے نصیب مدینہ حسین نو ہوا ہے پھر مدی والا نبی چلے جانے مکے مدینے دیاں دیواراں ویخ کے واپس آ جکے مدینے نو چسین نے پھر مدینے آدھا سمجھ کوئی نہ بولو سبحان اللہ ہاں قسم خدا دی اے نہ سمجھے خالی حسین پاک کی قدر مصطفیٰ ان کی تھی کہ آپ آئے نا میرے پاک نبی ایک قانون بنا چڈیا کہ جڑا سرش ہے بول کے سڈے دین دے کے پچھے رول جائے گا نا ہاں لوگ رب دس میں شکور نے, شکور. رب دے اسم شکور دے کامل نے. جو امام حسین شہید جو نبی دی غیرت کیتی ہے لکھ نبی لے کے مستفا جلانا پڑیا ہے شاہ جن بخاری آدھے بیماری ہاں اس, اس کچھ نہیں دے سکتے نہیں آ سکتے نہیں جا سکتے انہیں آخیا سی گازی دے والد رائے کمال نے گل گا لکھی گازی علم الدین کتاب نام شاہ کیا غازی دے والد اعلان کر پبا باہر دنیا ٹورے پیر نہ انہاں ان نسبت غیبی مخلوق رازی کے جنا نے زیادہ سبحان اللہ سجنا کوئی انہوں کی خاطر جے وی پھر زندگی نہ دی اصل تمیز کو نہیں جو موت شہ کی اصل تو موت تو ڈرنے ہوں منافک ڈر منافق دے گال موت آ ہے جڑا ہوں نا دا مومن خالص جی او نبی سرکار دے دین دی خاطر موت دے درگل پہ ج خاطر موت دے دور پہ جم چھڑا نسدی کیوں ان پتہ ہے پھر موت جان چھڑا نسدی پتا ہے ایک تو وقت تو پہلو میں آ نہیں سکی ایک لکھ گل پو میں اپنے وقت پہ آنا میرے پاک نبی سرور نے حضرت ابو حرا فرمایا ابو ہرا حق پاک وقت تو پہلو موت نہیں آنی اور کدی رزق بھی بند نہیں ہونی اور ایمان نال سنو جے جی وقت تو پہلو موت آ مر جانا جی میرے مخالف نے نا دین دی وجہ دا بس نہیں چلتا آئے دن کدی آدھے ایكسیڈنٹ ہو گیا ہوں تے لودر افواہ اڈا دینوں گولی باری گئی جی یہ میں مر کے تیرے سامنے بیٹھا کل دے فون تو فون آ کے گولی بج کی خون پہلو موت نہیں بند اس کو بند ہونا میرا بند ہو جانا سر اللہ تعالی میرے سیکڑوں کا کھول جا کے ویکو کنیا کا کھلیا پہ لاہور دن کنے درویش اتنے پائے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 سمجھا ہی نہیں کافر دی موت میں کھیت لتان کمر لگ ہے دم کٹ رہے حالات بہت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 میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے تجھے رخے دوست، الحبیب الحبیب اے نیوسر فرما نے موت نوت سمجھا بے موت ایک پل ہے یار نو یار تک ملا <مبر Festival> آه، آه، صرف گل ایوس پاک میر فرما دے مرے جدو جمیا تھا نا تون سا لوگ ہستے سن. سن لیکن ہی رو ہر کہ نہیں وسی جہان چڑھ کے جائے روا پیا وہ میں کہڑے پاس آ گیا فرمے جما سا موت انج بنا لوگ رو تستا ہوتا ہاں انج دے کام کر مرے جو موت انج آئی نشان مرد مومن بات مرد آیا بر لے मर मौत दे मूवमेंट की निशानी मैथू पोछ जो मौत हो सी मूह से मुस्करा हटो ने अपनी जिंदगी नौत बना खो सुन सब तो वही ना नबी पाक की कुरान कई माई लख मेहरलीसल لکھ خاجا فری قرآن دے لفظ برابر نات لکھ سکتا وڈی ویت نبی پاک جی نات خون بہلی ہے نبی پاک کے نات جی رو کہ روزانہ بہ کے نکڑے قرآن کیوں نہیں پڑھ لیں گے تو بعد, بعد نات نبی دروج شروع درود کیڑا اللہ مسل سید نا یا سیدنا تو بغیر اللہ مسل محمد وعلا آل محمد یہ دروت جی وا درود یہ ہوئی ہے درود ابراہیمی ہی وڈا نہیں بڑا وہ جہل نے جڑے آدھے درود ابراہیمی ابراہیم جہلان خبر کون وہ درود صرف نماز ہاں میں بھی دینا تو بھابی کے گھر کا دینا قاضی شوکانی قاضی شوکانی دی کتاب تو ختو کریم شرحس نے حسین میرے کو موجود لکھا ہے اے جڑا درود ہے یہ نماز آستے، باہر آستے نہیں کیوں کیوں ہوں وجہ بجا سنی وجہ او اللہ تعالی سانو فرمایا ہے الہ وسل مو تسلیم درو بھیجو اور سلام درود اور سلام دونوں تو پھر درو بھ پھر قرآن بے عمل ہونا ہوں اور نماز کیوں کی ونڈیا گیا اتھا ہی آد سلام والے کا سلام آ گیا مستفا داب پوچھے ہوں درو کی پڑھیے سرکار نے پھر نماز آستے دسیا اللہ مسا محمد لا ابراہیم کیونکہ سلاد سلام نماز پچھے جہاں سلام سی درود آی کمی پوری کرنے درود ابراہیم ہی رکھا گیا ریا مسئلہ نماز تو باہر جڑا آرو ہوگے انہوں بھی پڑھنا پہنتا ہے جب حضور پاک دا نام دو بندی لینا ہے بھاپی لوگ حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدی یہ نبی پاک نے اللہ, پاک پاک اللہ وسلم فرمایا دسو کبھی کوئی بند پڑیا بلا کن بہار بچاری ایقل نہیں رکھتے یہاں محدس انہوں کے وڈے تو میں حیران ہاں محدسی کی سمجھ رکھتے ہیں محدس میں آنا بے بکوفو کلا میں رسول کلا خدا فکیر تو بغیر نہیں جی سمجھ آخ تل لا لگو نہیں جی پتا لگتا ہاں اے درود شریف یہ ہوئی درود و بخاری شریف مسلم شریف کھول جتنے نبی پاک دا نام لکھا ہو سی آپ دا نام مبارک نال صلی لال سلال سلم لکھا ہوتی درود ابراہیمی نہ لکھا ہو سی اگر بخاری تھا تو حضور دے نام مبارک نال ایک گاند بخار چلے کہ آپ دے نام نال درود ابراہیم ہی لکھے میں زبان کٹا ہڈو بخاری ہڈو بخاری لیا قسم خدا کر دے یہ مسئلہ آ گیا جمنا تین سمجھا کی خاطر کرنا دوسرے نمبر نات نبی درود شریف یہ جڑے سڈے نات خون ہیں بکھر بیٹھ کے تسبی فیری درو شریف چلو یہ دوسری نات ہے دوسری نال سنا سنانی ہے تقریر ہوتی ہے لوک نات ہوتی ہے ندی تقریبا کیونکہ نبی پاکام جو دس ہوں. نات ہزور تاریف وکھریا بہ کے, کے تے بندہ کرے بارگاہ نظرانہ پہ پیش کرد میں پوچھنا سنگیو کبھی نکرے بہ کبھی سرکار دی سکار بار گاہ سنائی جے کی گل ہے اگو نہ نظر آمان حضور تو نہیں سنتے محفل جو لے کڑے ہوں محفل سجائی رکھنا ویلا ادھر آن کا ویلا بنا ہی کڑے نے جدو آپ ویلے ہو کے بیٹھے ہو उस सरकार नहीं आ सकते कि बला हां तुसा पैसे देने छो ठू तो जे अगली बारी नाच पड़न च मुड़ा भोला भोला ना बन جی مرضی سان نچائی جاندے نچی جاندے حکومت نچائی جاتی نچائی گلوکار کی ڈرامہ پکڑتے سمجھو ہے کوئی, سمجھ کوئی نہ ساری روتی رو لگ جانتی بلے بلے بولے میں پھر آخو سنام مراہد کو ساری رات ٹی وی چکل لنگ جر میں میں تو یہ آخانگا ہو رات ایک پڑھ رہا یہ دن رات نم کس لیے رم کس لیے ہیں ہم کس لیے میں کس کو کوئی اونتری دیا رم کس لیے ہیں ہم کس لیے ہیں نم کس لیے ہیں بےانالت جو رو محمد اربی تین دردے دوسرا نہیں روایتی آرف لوگ روندی روندی عشق فرماشک میں پھول پیارے فلو کا لوگ جھوٹ نہیں بول جایا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے جدو اے پھر آن پیغام سبا لائی ہے بلدار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے بلے بلے بلے بلے بلے ہا بھی آخدیو سر فن آئی میرے تو کورڑ ماری کرنا مراد میں ہا بھی آخدی فن آئی میرے تو کھوڑ ماری کرنا مراد میں کدے ہی چیتی کھیلنا آئی میں چیت جی آدھی ہو سی تو میرے لیے والی ماں امام شاہر گیا اور چپ گئے نا مدینے دا بلاوا خدا دی. اوے اوے کا بلا وائی کا شجا بادی جس قوم دے شاعر ہو تباہ نہ ہو آئیے نکاح او دا اپنا نکاح کو میں تے اگے اکھا کھولا میں تسا کی کفر بکتے نے توبہ کرو رکھ کڈو کے محفل ناتا نہیں جا گے قسم خدا آدمی کر کے آنا جی میں اگوں کام چوشنی کوئی نہیں میٹر ختم میں گیا شیخوپور ضلع اوناس خون پڑے دنیا بڑا قوم اگو نارا تقدیر نارا رسالت روپیے کھٹی جانے میں حیران میں سنتا گیا میں خریدا سڑ گیا میں مولا کری ماں کی گیا جا کے تقریر مراد جا پڑھتا نکالی میں بھوک کی گیا رب دنیا بنا کے پا گل کپا بیٹھا یعنی رب سونے گل مصیبت پی گئی ہو بیٹھا ہوں جان چھڑا رب لوکی ہو سٹر روپیے میں اگلے دن گیا منڈیا احمد ہی نگر دیپال پور دن اتنے میرے دو پہلو ملوڈا سا لاہور کا وہ لگا تھڑا وہ جوں کفر بکی جوں کفر بکی جاوے مسئلے اپنے آپ کی جاوے جی آخ شکاری کتے کا جھوٹا پا کے سندا گیا میں تکریر ساری دے لا سکوں میں اللہ پھر یاد کریں گا ان میں ساری تکریر دے لائی تو ہوں میں عوام جی او بول رہا سوام آخا نلہ جی میں بولیا تے سبحان اللہ میں کنجا مراد کٹی پی وہ آ رہی نے کوئی نہ یہ بولنا پہنا ہوں نہ بولنا تو ککرا میں فرض اپنا ادارا ہاں اگلی گل میری وہ ہے ادب یہ مگ اسلام کی پہلی پوڑی ہے انتہا یش عشق آغازش ادب کلندر اقبال فرماند دی ہے عشق ساڈے دین کی آخری پوڑی ہے ادب پہلی ہے جی اتے جی گل کر لگا نوتے وہ توجہ سنیا جی ادب کیش ہے, ہے ادب اللہ رسول صحابہ آہل بیت نبیا پاک ادب ان کی ذاتا شخصیات کا ادب اللہ رسول کے حکم کا ادب ادب فل ذات ادب فل امر ہر حکم بڑا حکم اللہ رسول کا مننے بھی سی سمجھے بھی سی اور اس چلے بھی سہی میں سوال کرنا اگر پیر مرید نو حکم کرے کہ آ کام کر مرید نہ کرے وہ پیر دے کے کاغذات یا تڈے کاغذات بے ادب یا ادب آ سچی بولیں تے جی حکم کرے تے مرید نہ منے پھر پیر دا دشمن اس مرید نو حکم کرے تے دشمن پیر دے دشمن دے حکم تے عمل کرے ہوں کیا ہو سی پہلو سی بے ادب ہوں پیر کی کرے گا ہوں مریدی تو کد مارے گا سچی بولیا پھر میرے دشمن کا حکم مننا پیا میرا نا پھر تیرا مری ہے کہ نہیں یار گل گے تبجو ہوئے گاہ گار لوگ سن اللہ رسول حکم کئی چھوڑی پھر اللہ رسول دشمنوں کے حکم تر چلتے اپنے پاپی تو مجرم دے سن مردے والے ایمان بھی لے ج رسول کریم سرکار حکمیا عمل نہیں کر دے پھر رسول اللہ دے دشمن کافر انگریز دے حکم دے پہ چلنے آب رسول دا حکم نہ حکم پہ اور امتی دے جو دا نکلے ہزور دشمن کا حکم کو نہ منظور ادب تو ان میں بلا نہیں فلاں میں فلاو نی توانو جڑا امت نا کہ تسا بخشے تسا آشے تسا جنتی وہ لانتی دشمن رسول دی امت جی کیونکہ رب دی بار گاہ صرف ایک گل چلتی ہے ربا نہ غلم پہلے دن آدم علیہ السلام یہ جملہ بولیا آپ بولیا ستلک آدم نر ہی کالنا رو توبہ باپ قبول لینا ٹو لنا لنا اللہ مل سواری سب دی بند غوث پاک ورگا پاک کو حسین ورگے پاک ہونا کدی نہیں آخیا اصا عاشق ہیں اسا اص پا بیٹھے ہیں بیٹھے فرما نہیں میں گلاف نپ کے پاؤں مولا جی ابدل کا در نو قیامت نو بخشنا نہیں یہاں مخلوق نا جی جہاں نا پھر آخ ہے ربنا نالم توجہ نہیں فرمائی, اپنے اپنے اپنے جی فر نال توجہ نہیں فرمائی نے توجہ نال بول سبحان اللہ سان برباد کر سارے بلایا آئے جی وہ تھوڑے آپ آیا جی بابا سرکار سن سدیا ہے جی. کوئی سرکار نہیں سدیا ہوں جی. جی. کی, کی پتا سد لے کی سانو اس گل کی خبر نہیں میا مانا ہونا یار سارا نرکار ہی سدتے نے بلایا محفل چاہتے نے جتیا کہڑا بئیمان ہے کیوں اجڑ مار دن oh! سرکار سدھ گے وہ ایڈے لانتی ہو گے جہاں ہزور سد لے بھائی دے. دی توجہ نبی پانچ نے بھی کرے سبحان اللہ یہ <laughs> اپنے آپ مکالا مل کے آیا کھڑا یہ کسی نے سدیا جی جی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ اگلی گل میری ہے دہشت دی کے حوالے ادا ہوئے پہ جو رب رسول پانچ روپے نہیں رسول دے نام تھلے نے ایڈی جھی سو اٹھتی ہے ٹی وی چکلے جہ ہندو بت ناف صاف کر کری اللہ رسول دے کاغذ نام مبارک دے کاغذ شادی کارڈ ساری شادی ہوندی تے بے غیرتی نال بھری ہوئی ہے کروڑاں ہزاراں حرام کما پر اوپے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بےدے نا پتا نہیں کہ حرام کم دا آغاز بسم اللہ تو نہیں کری گا کم کہڑے جائز میں کرنا ہے شادی دے ایک سنت ادا ہونی ہے ہزاراں فرض تباہ ہونے نے रन्ना साठे कड़ी फिर है। जो मेरा सी कुटद प्या वेख वेख के रन्ना सामने तो कुटी जाता आखोदी कंजर लिया जरा सारी दिड़ी नंगमी मूवी आला वेखता नंगिया फिल्मा उस कंजर नया आने वो सामने आोटो पकड़ा हूं دس ہزار ل بھی لوگ بھی لیا دس ہزار بھی لیا جی آ کے سنت رسو روپیے ادا سنت سدکے جاوا سنت ادا کر سنت بھی چیخ بھی ہو سکے کہ من ادا کر چنگا شادی کارڈ تو مس ملا اخبار تران سویرے دھی وی چکلے پوجنا پھیر کے للی تباہ روڑی نہ قوم ردی ہو ردی ہوب کی بار گاہ قرآن نو شریعت نو اسلام نو ردی کر تھا تا کا ربدیاں سمجھ لگ رہی نے کوئی نہ ادب پہلی پاؤڑی کتوں آ گیا پتلیاں پاؤڑیاں شاطر بادی یا فرقی کیونیں چھال مجھ نے اگلی گل میری دہشت گردی کے حوالے کیونکہ یہ مسئلہ جو اے آ پاکستان دی تاریخ دے اندر کدی محفل ملاد بم نہیں کیا دوسرے تنظیم ملوث کی رکھا انہوں نے راہی دیت نکالا یہ امن والا ٹولا ایک ہے سی ہوں کچ کرو کے سجنا ہوں دہشت گردی کی گل خو د دہشت اصل بندے نہیں گل سمجھا کہ اے بندے بیٹھے ہو ایک بندہ اصلا لے تو کے تو کھلو کے سجنا ہوں دہشت گردی دی گل ہو دہشت اصل میں بندے این بندے بیٹھے ہو ایک بندہ اصلا لے کے کلو کے کلاشن کون چہشت انڈے سے پی سی ان پی بندے آسان مد زیادہ وا دہشت ہوتی پی کئی اتے بیٹھے آخ گے ایک دجے نی آ جائے سارے کو کئی آخر مرادہ تین دل جل کے آپ مریا مینو مرایا ایمان نل کئی کسمیا پیا کئی سکھنا بھری بیٹھے ہو رہی <laughs> باغ خط ایشت آ جانے تا کر کے پہلو اصلہ ہوتا سی تلواراں برچیاں نیزیاں والا نیزیا. डाकू आना ना डाकू दस डाकू आने अगों घर का एक जी जागता होना खंगूरा मारना ना दसा ने जुतियां छो एक डाकू होस जी जागद जिन्हू खंग आवे मूहरा थोंग ला मुराद ल ڈاکے آم نے دس بندے تلوار والے ہوں سن ایک سوٹے والا میدان چوٹا چلا سی پھر پلسا کھیلتا پلسا کھیڈ کے انہیں نسا چاہوم ہوا دہشت اصل بندے نبابی اتنے نشیا اتنے نہ بریلوی اچھے نہ کافر اچھے نہ مسلم چوڑی سر مسلط ہو گئے بیٹھے انہوں نے اقل اندر دی سمجھ رہے میں تو شک لگتا ہے انہوں دی توبہ قبول نہیں اس واسطے رب سونا حدیش پا کے جلداری قیامت نو پیش ہوئے گمراہ اللہ مخلوق پیش ہو گیا تو رب فرما رب نو آخ گیا اللہ تعبا کر کے آیا رب فرماگا تعبا تو تو کر لیے جنہوں نے جانم تھٹی بیٹھا انہوں دا کی کرا بکسمیا پہ آتا جی جی مینو دین دی سمجھ قرآن حدیث دی دن ب دن زیادہ ہو رہی ہے نا اک او بریق بھی آتی چھان میں بریق بھی آپ ہاں او بریق آٹا میں چھان لگ پیا بکسمیا پیا جی جنہ دین دی سمجھ نہیں گی اتنا موٹا چھے گا منافع کڈی بیٹھا ہوا کڈی بیٹھا گا لیکن آخر دین دی بری ہو جانی ہے نا اس لیے کوئی نصیبان تھے جانا یہ گل سمجھ رہا کوئی نہیں سجنا جل آ جہشت گرد بڑا چڑھ نکا نکا باہر دہشت گرد بن جا ہے سلانتی جد اصل دس جاتے بندے چی ہوں جل اصلا جنا وے گا اتنا وڈا دہشت گرد ہوگا ہوں ایم دس ایک پاس ہو گئے کلاشر کواکٹ لانچر ہو گئی جیسلا وڈا توجہ نہیں کیسلا وہشت اویلی ویڈا وڈا دہشت گرد ہوا میں دعوت کر دو دہشت گردی ہو گئی چور دال مسلط نے امریکی کتے حکومت والے دے دشمن خاڑے دشمن کاتل بے وقو سہمت باندر سر چاہ گئے اگو کام مر گئی اگو سوچ نہیں رہی دنیا چوت مسلمان تمجھنا کے پاس وسائل نہیں تھے وہ ایٹمپ آپ نہیں بنا سکے ہم ترقی دے مٹھ مبارک کے پتھر مٹھ مٹی دیا تے جنگ فتح ہو جاوے جس محبوب خدا دی حال آمد نہیں ہوئی آمد دی آمدنی دلیم دی خاطر ہاتھیاں دا لشکر ابابل چونج آئے کنکری دے برباد ہو جاوے جس محبوب دی آمد دی نشانی آمد دی علامت باور کی خاطر کنکری بامتی کر دیے محبوب دے اپنے ہاتھ آئی میںر جنا چوچ نہ مرے رحمت اللہ لمی نی لاج تو سر سے لے کے آیا ہے بندے مرانے نہیں سن جنت پچاس میرے محبوب خدا جب جنگے بدل قیدی آئے سرکار مسکرایا قید کر کے لے چل تسا نس دنا تل بن کے لے جانا سدکے جاؤں میں سونا تیری رحمت تو سدکے تیس امت دے برباد ہو تاریک تاریک آج آج زوال حکومتی بھاوے آ جا سی چار دن حکومت تر جاتی مسلمان کے ہاتھوں لیکن روحانی زوال علمی زوال اقلی زوال دنائی زوال دور آ کہ تا تا دین دے لیکن اینی لم، اینی لمی رات ظلمت بھی کدی نہیں آئی جی ہر ڈھائی سو سال گزر گئے نے گلامی کا پٹا انگریزر کھا رہے ہیں اور سنوے سارے لان کا انداز ہی بڑا عجیب ہے لطر نہیں کھانے سر اٹھا کے کھانے تاکہ اگلا سمجھے گا لے جی جی ہاں ادھر کھلے بھی کھا دی جانے ادھر آنے ہم کسی کے آ کے سر نہیں جکاتے ہم نے ٹوٹا ہی توڑ دیا لر ترقی کی وہ کھلے مار دے وہ ترقی کی میرے محبوبے خدا نے بیاسی جنگا لڑیاں بیاسی جنگا بیاسی جنگا میں ایک ہزار تے کچھ بندے کافر مسلمانوں دے مشترکہ بڑے نے مسلمان شہید ہوئے کافر ہلاک ہوئے جنگ بیاسی بندے ہزار رحمت نہ جنگ دا مقصد ہی کوئی نہیں جنگ ایک ہوں بندے, بندے کروڑا مر لکھاں مر دے, لے ملکان دے ملک خالی ہو لے میرا نبی بندے مارن نہیں آیا بندے نو جنت لاستے آیا وے نہیں لگا بڑا ہی بہڑا بچارا کبھی روڑیاں ڈگتا کبھی کتنے ڈگا کبھی کتنے ڈگتا لیکن جد دے سامنے نشے دے خلاف گل کر گسا لگتا مر پھر کی بانی دے جی ساری قوم مرن کی چاچ آ گئی موت مرنگ جی بم ترقی آنے ورنہ جب بندے مارے ترقی رکھا جناب ہو گئی بم بن گیا मैं क्या इन बंदे मरते हैं कि जीते हैं अख मरते हैं मैं ना मुरादा मरने तरक्की खुदा हम उधरों सूर असला वंटी बनाई जाते वंते सब तो व्डा असला अमरीका का बरतानिया में है वो एडे वे, वे दहशतगर्द ने जो थोड़े मौलवी मौल की تاری ف فوج وہاں کلویلوی آ کے سال فری جان بندے بول بھی نہ دہشت کر دے نہ عجیب دہشت کر دے جن کو نتی جانے جی میری گھر میری تو اگے دہشت گرد نہ کہ نپی کون جانا کہ اچھی نہ کہ عجیب دہشت گرد یورپ کی غلامی تو مند ہوا مجھ کو تو گلا تو یورپ سے نہیں ایک بالے میں نہیں بولیا سڑ سڑک بولیام دسو سجڑوں کماد ہو کماد پاسو چوا وڑ جائے چوا وہ ساری دیہی محنت کرے کنٹے کرتے ایک پاسو خنبیر وڑ گیا سور بار یہ لنگ دیا لنگ دیا مرلے اچھا ہوں چوئے آخے باہر سور اوا لے جانا کماد میں برباد کی جانا نام کھٹی جانا چورے جانا سارا کماد گڑا کھلوتا ہودڑ یہ کماڈ دا خدمت گزار نہیں خدمت گزار کی ہر گیدڑ رل کنے نام سور لالو آ کے ٹھیک ہوں میں لے جا میں سلمان چو جی کو بھی انجنسیاں حکومتوں سے آئی ایس آئی دل کے لیا بگاڑیا تباہ کیا दस बंदे च मारे ओ तो हो गया चूआ दहशतगर्द इन्हें जरा बम थले रख तीस ती लख बंद मार छोड़े अमरीका होमन परस्त आखे चूहे नौलिया नही जाने के जहान सारा बर्बाद की आखिर हां ठीक करने पे जान میرے مالک سجڑوں بڑا خرو تیری حکومت کو وفتا بڑا واسلہ یہودی امریکہ برطانیہ والا تیری حکومت دہشت گلط بھی ہے और दहशत गर्दा दिमायती पूरी कौम नोच आ सड़क छदार छ अगले दिन लंघे कल कल गल मैं लोदरा चो लगे पुलिस आले चुप चुप के حٹیاں, سبزیاں کبھی ٹرالی چٹی جی آ کے تجا وغیر کر کے کیوں بیٹھے نے میں کہ مردہ قوم خیر اپنی نسل کے ہاتھوں پہ تھلے کھین پوچھو کی پکڑتے ہیں آخر کے گلم پکڑتے ہیں وہ برباد کر دوں تو پوچھو تیرا پتر کتنے آ سکل چھ ان لگ جائے کی مطلب وہ بھی لڑ مارے اس قوم دے مرد زمیر تو سڈکے کتنے پہنچ گئے کوئی تھوڑا نہیں کاغذات کاغذات ضرور سمجھیں گا سنے گا ترکیے ترکیے ترقی خوشحال پاکستان خوشحال پاکستان لیکن جب کسے بندے گا گل کرے گا ڈرائیور گل کرے گا نا ایک دم ٹھنڈا سا کی پوچھنا ہے بڑے بہت دل آد بربادی کاغذ بولتا ترقی بولتا ترقی میرے نہ گیا میں کوٹھی نکمے پٹواری جد پٹواری لگا تو روپیہ اندر کن تھی جائداد کن مرلہ نہیں سی لبدا جدو ریٹائر صاحب ہو رہا ہے اسے پانچ مربع کا مالک کیوں کیوں دگا سٹائی نہ پٹواری سجا بولا نہ مربا پارک جلد سور میں ہے یہ بھی کتی رن کچھی پاک کے تو سویرے پہلوانی کرنی یہ کوئی تجاواقت نہیں قوم د غریب بننے سے بیٹھ کے ہزار کمانے مر جو گئے کنن دے بادشاہ لے لاروی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر لے گی لاروی والے دانا میں خکھی بلا جی ای جی ہر تردی پی ہے میرے ڈبی پڑی مڑ خوس پاک نائی ہی تارے دین دا بیڑا ڈوبے نا دا اپنا ڈب جگ ہاتھ ڈوبتا علی مشکل کشا ہاتھ ڈوب دی جی جی اللہ دا ولی دا نبی دا مددگار دا مصطفی دین دا مددگار ہی دوسرے کا نہیں بن کوئی نہ میں جھوٹ نہیں بولنے میں تین کوئی خوش نہیں کرنا ہاں رب رسول راضی کرنا خوش کرنا اور یہ میرا ایمان ہے جس گل سے اللہ رسول راضی مومن بھی راضی ہوتا ہاں بے ایمان اس گل سے ناراض ہوئے گا اللہ رسول رب رسول راضی مومن ہونے گا تو بھی گا رتو نال نہیں چکی پہلو دس دس بندے بھی حکومت کے خلاف وٹ کلا سن ہوں پوری قوم سر کیوں سٹی بیٹھی ہے پتا یہ دہشت گرد نے اگے ایٹم پہ میزائل پہ مرنا صرف اے ہوئی گل چپ کرائی سڑی قسم خدا دی کر پہ یہ بدماشی اترے نہ ہوگی سویرے قسمیاں چوکیا اور سنو تھے <سؤال> ملک غیر ملکی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جی این جی او جو کچھ بم بجتے پہ نہ شیعہ مارتا جی نہوبندی نہ بریلو میں لکھ دیا سال پہلے کیا دوبندی نہیں شیا نہیں تھن منازرے ضرور ہوں سنکل لڑائیاں نہیں تھیں سابت کرو سابت کرو ملا محمد مولا چلا سنگ لیا سخت بولتے بندے خرید سارا کچھ جکومت دے ہر سارا کوئی جی گیر ملکی کتے نکل جان ایجنسیاں ختم ہو جان پھر بم مجھے پھر آپ منا گے سنی ماریا بھابی مارے شیہ مارا مردری ماریا فلانے مارے توجہ نہیں دینکھ سی نمر کیونسمان تباہ کری نا کوئی نہ دہشت گرد دہشت گردی اصل میں جی حکومت خیر تھا امریکہ برطانیہ آ کے بھی ساڑو ہر شہر سے بھیڑنے سٹو سمندر غیر ملکی ایجنسیاں نکلنے پا ساٹھ فلاں مر گیا میں آیا اچھا مرے بھی وہ جڑے بولتے نہیں آ میرے رابع जोड़ा बोलता फिर दा, लगा फिर ठीक है भाई हम भी तरक्की चाहते तुम भी तरक्की देते हो हम तरक्की चाहते हैं जो कहते हो मदद से मैं दाखिल कर लेते हैं उड़ाया गया पक्का भाई यार कम अज कम बंदा मरे बोलता तो मरे एवं नहीं اور میری اگلی گل جڑی ہے نا وہ بڑی عجیب ہے وہ بڑا عجیب ہے, ہے، میں اگلے دن مفصل موضوع آیا لیاقت پور موضوع عنوان سے شمشیر و زن تلوار اور عورت ساڈا سید اکبر حسین علا بادر اللہ علیہ مفخر فرماندہ اکے انگریز آیا تو سان کے اے منصوبہ بنایا اور ساکھیا شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈالیے شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے اکے انگریز آخیا آن آخر آن مسلمانوں دی تلوار روے بار عورت روے اندر غالت بھی رنگ سلاؤ بھی بنتا ہے میں بولنا جب قوم کافر سر جگہ ہتھیار نہیں سٹ غیرت دا دا دستور جانکیے جا اور عزت پہ ہاتھ نہیں آن دیا گے تا کر کے قرآن آیا انہیں عورتوں چھپاو آخیا آخیا اخیا جو اخیر کر دیتی ہے قسم خدا دی اخیر کر دیتی ہے سارے رب دن نے میرے حبیب خدا بی بی خدمت بیمت کر دی رسول اللہ عورت کی نماز میں جناب کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا عورت گھر کے پہخانے نماز پڑھے تو نماز سہن دے نماز پڑھن پڑھنے افزا لے پڑھے محلے کی مسجد نالو افضل لے محلے دی مسجد میں پڑھے میرے پاس باہر نے جنازہ پڑھا بیفنا چڑی میرے آخار نے فرمایا اور سب تو زیادہ. رب دن میرے روحی روہی روکستانے آئے پر خاجا فرید کی ماں جب گھر چلتے پڑنے دار بیٹھی ہوجے نالی پگ رب کے نیڑے بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ ایک خاندانی ہے. اپنے درا خاجا فخرے دیہات جنہیں فرمایاں تڑکا ونڈ لیے اٹھیں تے تے ہاتھ رکھے بھرا دے پرماد نے من <موسیقی> ترکے منڈا پھرنا پھر اچھا تیرے جنتاری آج سبحان اللہ لبلا ایک کام سوچا کرو ران دو بس یہ لڑتا نہیں خوسرے نو اصلہ رکھنے آخر سڈا دشمنی ہے اصا سخی لوگ سخی کا کوئی دشمن نہیں ہوتا گلے لڑتا نہیں دیکھو جی لڑے گا بے گیر سی کو روک کروبار ختم کرنا شیرا پیا گلا جدو لڑے گا لڑے گا گہرے دفتر ترقی سارا کچھ دشانا بشانا جو پہلے الفاظ رنگ بات اکبر آبادی کے پہنچنے کو سد کے ساڈے رنگے باندر سارے تھوڑے نے مستفا گلام دل ہلور کی نگاہ کی اکل بھی وکری ہوں اپنے آپ کا فرتے چلن گئے سلدر کسی سات میں ریل کر سیاح دسال بادشاہ بھی بادشاہ انزی آخیا اور تین لا لیا تین بندہ کھیو کا ڈور لے کے جا رہا پوچھا وزیر نے کدے چلے اس کے جناب میری بین نس گئی تھی ناراض ہو تو بچہ ہویا ہے میں معافی نہ منگے پیدا نہیں ہو سکتی نہ پتا نہیں لا کر محبوبہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اللہ کے خزانے ہیں خزائے اللہ, اللہ اللہ کے خزانے ہیں, ہیں, ہیں میرے پاس تو فرما دے کی مطلب میں جو ہاتھ بھی چھٹی چاہتی ہے قوم اتوں جو باہر سب کچھ بھی کر سک بٹھائی خدا سہار ہو ہاتھ گئے فاروق کے آزم بانگو جی جہاد کرے مرد خط آتے جم ہوں گا سی حضرت فاروق خت نپا دے سن جیبیاں حکومت کفالت کرتی سی روزگار بھی مجھے لے, لے. کر سار پیادرنے اپنے کردا ہوں سب کے جاوا دودا کے دلو ست آنے سروار نے ست نپنے مندرواہ پرچارے والے پرچار کے شرابی مدر بیٹھ کے سراوے کتاب کا نا ادارا کل خا شلی اللہ محمد رحمت اللہ دل مزار ابن بسوتا کتاب رہ لے بنے جس کو سفر کا بارہ کہتے ہیں کیا امید کرتے ہیں گورنر آم ایل بڑا فرق ہے گورنر دور ہوتا ہے وقت کے خلیفے بڑے سرکے گورنر لاسیا کے ہاتھوں کی ہسٹری کو پتا لگے ہوں کپڑے کینتی اس اپنے مرد نو آخیا اس کا مول بڑا میرا جی نہیں چاہتا میرا دل گوارا نہیں کرتا حضور دی مت جرمانہ لایا جائے ان چکے جو پیسہ بن دے لے لے لیکن جرمانہ نہیں لینا یہ میں ادا کر دینا اصا ادا کرنا من حیات نہیں آپ گورنر کو آخیا میں معاف کیا جا لائے گا بی بیل واپس کپڑا پہنچے فرمان خیر مرد کو جن مرد آکھے پردا کرا مرتی ہے کتی نہیں نہیں پا مسجد بناؤ گے یہ میرے بتوتا فرما نے میں اکھا لال بلاک مسجد ویسی اور بیٹے بڑی تھڑی مسلمان کافر دستوں میرے فرمایا عمر میں راسی دلہ گیا ترا محل لکھا سی میں جان لگا پھر ہاتھ آئیے عمر کی چیخ نکل کے یارد کرتے لجپال آ کیا امر ترد کرے گا کی مطلب کسا ماں باپ نل وجیے اچھا کھویں غلط کر سکتے اب تصاویر بامنے نہ آو بیٹھیاں سن میرے مصطفیٰ کریم اندر جانا گوارا نہیں کلاس پوری قوم کا سہی سچ نو لگتی ہوں کوڑے ہوا لگتا ہے جب اک خراب ہوگا پاندا جائے گا تو پانی اج کل قوم گلا بنائی ہونے سیدھے کا جہان نہیں کہیں سیدھے نہ بنا اپنی نفل پڑھا کرو سی نہ موڑ سا ڈیڈی آس گیا ڈیڈی ڈیڈی آ جہان دلیل میں لکڑی دے اس ڈگی چولہے سے بنے آئی حسین سدھا بنے آئے دلسی جبان سردار بنے آئی بان سدھا بان سا بان چاس ویسٹ نہ پڑھانی سبق اج تو بعد اولاد رونی تو سیدی جان بنا ادھر تکریف کریں گے وکو مال سا دکی سچو کے ساتھ ہو جاؤں پیا نہیں بولنا چاہیے مال سات تو نہ پڑھ پڑھ وا مال کا جوڑا نال ہو جاؤ جا رب فرمایا اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں جو کور مارو تو سچوں رب جاؤ جدوڑ مارنا پھر سچیا نال نہیں ہاں رلن کا مطلب لکھا گیا نہیں جو قطار لگی ہے باہر پکڑنی نہ جیٹا ہوا آخری گل میں حکومت عوام عورت چھپ گئی مسلمان چڑھ گئے حکومت بھی عوام دشمن میں سابت کرنا تیرے کم دشمن ہے دی دشمن آ کے قوم کا ضرور ہوتا ہے پکی گل وہ بالکل قوم ہے جی آن دشمن سجنا ہونا ہے کدی نہیں ہو سکے دیندرد सा कपाह ना बनाओ नरमे की फसल ना उगाओ फैक्ट्रिया कपाह चलन मालूम होट कण्ठा ना उगाओ चावल ना उगाओ बैठे नेट चट गुजारा करेंगे دشمنی فٹر بورڈا دکھیا خوشحال کسان خوشحال ہے نیڑا پیڑا تھے زمین تے بہڑا حال بورڈا تے, بیراحال. تے خوش حال مہنگائی نہیں دن کے تو کمپنیاں چلانے پیرا پیسہ ادھر جاوے گا پھر ہر سال مہنگیا آدی کھاد مہنگیا ہو پانی مہنگا ہونا جاؤں گا مہنگا ہونا تو نہیں جیسے جانا گا وہ ہر سال اٹھے پھر نتیجہ کل کرتا ہے چھ مہینے بعد جت آخر یا مراد خرچہ ہی پورا ہوا ہے صرف آسنٹ آمدنی کچھی بولے بیٹھے جنا کھانا جا کر جنہیں پوری قوم پالنی دینا بھی سود نہ تاکہ ہونا بٹا گول لو لینا بن کے دورے وا دکمت مولوی دی دشمن کیوں نے مولوی لال ایمان خلوتا ہی مولوی دن کو سننا پیار کتنے یہودی کسان جان وہ آتا ادھر ایمان نہ رہے ادھر جان نہ رہے نکنے سارے کرو قوم تنگ ہو جا ٹاکے گا میں نہیں بیچتا جب میرا سارا کچھ پورا ہی نہیں ہوتا میں کر تنگ آئے گا جب ادھر نتیجہ یہ نکلے گا ساری قوم نکمی بن کے دھیانگی میرے گلاب چھ کے مارا گا پھر پتی رہے کچھ نہیں کروام دشمنی دلیل پولیو کے کچرے میں بندے کترے نے نوائبر ملتان دا جمع المبارک اٹھ ربیو لگ بھول سات اپریل دو ہزار چھ یہ مہینہ بنے گا نا یہ مہینہ ربیو لگ بھگ کے قطرے پلانے سے کی میں ایک بچی جام حق دخ کی حالت نہ لگ رہے نہ ہوں دواری مریض گیا مار اگلے دن گیا مریض مریا پیا مر گیا چہرہ ویک نام سے یار مرن خیر مرتے گیا لیکن سرت رونا چاہیے میری نال سرونا کئی اکوام مستحل راستے اب وہ نسل ہو کے قابل درد مومن نوتی درد مومن اخبار جب شاعر ہے حکومت نے انٹرنیٹوں کافر صرف اچھا چند ادھر مرن بما نال ادھر مرن قطر سوکھے مر اگلی لڑائی کی لوٹ نہ رہے نہ سمجھ لگ رہی نا کوئی نا میں جی. جی. الفاظ آل کو است کرنا اللہ تعالی جی. میرے درد بھرے نالے قبول چند سوالوں کے جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں مک ہوتے تھے تو وقت مدینہ پاک میں ہوتے تھے یا نہیں ادھر ہوتے تھے تو حیرت کا کیا مطلب ہے نہیں شہد شہید پا کے اللہ کی بار گاہ پہنچتا ہے کیا پہلو رب کی بار گاہ نہیں تھی نہبل میں بے وقوفا ایک جسمانی شان آپ روحانی شان آب. روحانی شان کی جسمانی شان مدیمت ہوں سمجھ لگی نا اج میں ادھر بندی آیا بول گیا مل ملتان کو آ کے نال رک مدر سائیکٹ سونی پہلی گل خطبہ ہی غلط آیا خطبے میں بھی صحیح کو نہیں سن میں کہ وہ تیرے علم تو اگو پھر حضرت کی چاند چڑھایا حدیث پاک بیان کیا کر گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعینات کے لیے رحمت اللہ عالمین کیسے ہیں کیسے رحمت اللّہ عالمین ہے جو آپ کی ولادت کے بعد ہیں ان کے لیے تو رحمت ہے پہلوں کے لیے کیسے ہیں جو پہلے آپ سے گزر گئے پھر بیان انہیں کی اچھا بیان کیتا پھر کیا اندر اچھے بھائی پاک ہے حضرت حضور نے فرمایا صاحب نے فلانا فلانا سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا نورا نبی کا پڑتا تو پڑ جانا سی ترجمہ کیتا سوا کہ حضور نے جواب دیتا سارے کو پہلو اللہ نے تیرے نبی دی بائدع بائدع جی روح نو پیدا کی حدیث روح لوگ نورا پرتے بڑے بابا سو نہ مفا حدیز بدل دے رہی ہے اپنے ڈیڈ کی خاطر یہ کنجر تین دیسم خلنا کر عالم پتہ جن میں حدیث پڑھاں گا گل سدھی کراگا میری جان لگی جائے گی تو جان جانا گوارا کرے دونوں بندیوں میں نہ جاؤں پوچھو گاٹا فڑو گربان فوڑا سب بگارتا کی بکواس کر دیا کلورومال پکا نہیں حقیقت کھول کے رکھ دی جھوٹ بولیا کی پڑھنے سا میرے رب آ گیا بول کے بول اندر دیت کھول دنیا نو پتا لگ جاوے میرے دی شان کی اچھا حضرت ملت والا بتائیں کہ پیران نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک اور سعودی عرب والوں کے مسلک میں کوئی فرق ہے زمین اسمان کا فرق ہے اے گستاخ میرا پیر یار ہی ادب دب کر جب مشکل آئی گئی دو نفل پر میری روح نو واپس میرے وسیلے نال سوال چیک کر رہا پورا سین لے روش پا بیٹھے آپ تقریر فرما رہے رہے اچانک آپ اٹھ کھلوتے نے ہاتھ بن کے تقریر چڑی اے اس کتاب کے حوالے کی بہ دس امام شتنوخی نمبر دو زبد السرار ایک عربی دی ایک فارسی عبد اللہ کا ہاتھ بن کے اٹھے کھڑے جگ تو بعد بیٹھ گئے بولا مچھیا ہلو جدو سویا رسولہ میں کر دیا, دیا, دیا. دیا. دیا, دیا, دیا. سرکار سعودی والے مسل مسئلہ اور باندھنا باندھنا یہ مسلک نہیں ہے ہمارا فکا جھگڑا نہیں نماز نہ پڑھنا کرا مرن تیرے چار پاک ہوئے کوئی جگڑا نہیں ہاں تازی میں نبی گو کرن عقیدہ وہ رکھن یہ اگے نماز پڑھن فکا شافی مطابق امام ہمبلی سن شافی دو فکا د فتوا دے سن ہمبلی فکا شافی کبلا یہ عقیدہ رکھ لینا اگوں نماز پڑھن رفا جتنا کر پچھو پڑا نہ پڑا تو میں فتو ہے فکا کا شافیا دے پیچھے ہنفیاں کی نماز جائزے حملیاں دے پیچھے جائے مالکیاں دے پیچھے فکال دے جائے گا چارے فکا والے ایک دو سمجھتے ہیں کیوں جائز سمجھتے ہیں جو عقیدہ ایک توجہ نہیں سمجھا اختلاف امتی رحمت میرا موضوع ہے میرا موضوع لگ چکا ہے فرقہ واریت کی حقیقت اور اس کی تاریخ پورا موضوع دو چار دو جمع لایا تھی تین چار کیستا ہوئی ہیں اس میں ساری وضاحت کی تھی امام اختلاف اور کھولیا سمجھ آئی نے اچھا واقعہ مراج میں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تھے تو اس وقت مکہ میں تھے یا نہیں تھے جواب میں چکی ہوں پہلوان پیر ابد القادر جیلانی ادان سے پہلے میں السلام علیکم یار مرمو جا سلام پڑھتے تھے یا نہیں آج کل کے زمانے کی طرح ادان کے ساتھ پابندی کس دور میں شروع ہوئی ویسے ایک گل ان لگا کہ انہوں ملوڈیا کی نگاہ کی بریقی پتل ایمان درخت نظر نہیں آ درخت ایک سوئی پی ہے وہ مریا درخت کتنے دور بئی مان ملک کفر دا قانون پہ چلتا ہے جہاں چلاو کفر حمایت کفر حفاظت کوفر واب بند اپنے بال پڑھا پڑھا کے تھانے کچہری چاری آکیل بنا جج بنایا تھا سارا کچھ بنایا میں اگلے دن جا رہا سا گجرات جلسے سے پیچھوں بیٹھا سی وابی کے نال وکیل اللہ کو پیٹا شروع ہویا بیٹھا جی میں پایا وکیل سے ججا تو ہاتھ سے خدمت کی ماری اسی جی فیسا نو تو نیندر کری جائے آگے حالانکہ نیندر ہو پولی پیرا ہوں نیندر آئی میری جب گی گجرات شہر ہونا بس ہوا چلے میرے سنافت شرافت آتا شرافت استاد جی گجرات شریف آ گیا ہوں موقع ملتا ہاں جی گجرات وی شریف پہ لاہور وی شریف تے حلوا وی شریف ختم بھی شریف میں انشاءاللہ ان شاء اللہ موجود جاگا جوڑے مبارک والی ان شاء اللہ جی میدان بچا دیں گا نا نظر کرم کر دیں بس ان شاء اللہ خیر ہو جائے ہاں پر نگاہ کرم بھی ادھر میں ورنا نہیں ہلوا بھی چلی گا میں کبر ہوں موقع لبا بول